that I'll tell you all. کرنے میں جو بات ہمارے اور آپ کے ساتھ ہونی چاہیے وہ یہ کہ سب سے پہلے تمام مدروں کو جمع کرنا مشکل نہیں اور نہ تمام غلطیوں کو ایک جگہ ایک ساتھ کچھ لمبوں میں ہم کے سامنے پیش کر سکتے ہیں لیکن اہم ترین جو مدد یہاں کیا ہے کہ تشکر ہے وسیع پیمانے پر لوگ کر رہے ہیں لیکن ہے تو ان کی وقت نشاندہی کرنا پڑتا اور دوسری بات ان غلطیوں کو پیش کرنے سے کسی کے دل آزاری کرنا یا کسی کی تنخیص کرنا یا کسی کی آئی کرنا یا کسی کو ڈیگریڈ کرنا یہ مخصوص نہیں بلکہ ان مدستوں کے پیش کرنے سے جو مسود ہے وہ ہے اسلام تاکہ ہم صحیح راہ پر آ جائیں اور محمد جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے والے بن جائیں جس کے ذریعے سے ہدایت کے آسان جس طرح اللہ علیہ نے شاخ فرمایا جو ابھی آئے سامنے میں تلاوت کی جس میں اللہ نے فرمایا ان مزہ متحد اگر تم اس نلیم کی بھی کرو گے تو ہدایت پہ نبی کی بینگی اگر نہیں ہے اس معاملے میں آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو سالو کرنے والے نہیں ہیں اس معاملے کے اندر یا اس عبادت کے اندر یا اس کام کے اندر تو ہر چیز کو ہر چیز کو ہدایت یافتہ کرنے کا چاہے وہ پوری دنیا کرنے والی دنیا کے تمام اثرات کر رہے ہیں بڑے بڑے علامات کر ہیں ایک امت کا ایک بڑا طبقہ سوال یادم کرتا چلا جا رہا ہے لیکن اگر محمد رسول اللہ اگر نہیں ہے آپ سے وہ چیز ثابت نہیں ہے تو اللہ کی قسم وہ چیز ہدایت کریں گے کیونکہ اللہ کا رکھنا ہدایت موقوف ہے محمد کے تو لہذا مقصود ان غلطیوں کو پیش کرنے کا یہی ہے کہ ہم ہدایت یافتہ بن جائیں اور جہاں کہیں بھی ہمیں غلطی کی نشاندہی مل جائے کہ یہاں پر یہ غلطی ہے یہاں پر یہ, یہ سنت سے ہٹ کر ہم کام کر رہے ہیں ہم یہ نہ دیکھیں کہ کرنے والے کون کون ہیں کب سے یہ کام چل رہا ہے جیسے کہتے ہیں ملکوں سے چل رہا ہے یہ بڑے بابا اشتاد سے کام چل رہا ہے یہ تو ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں یہ تو بڑے بڑے پلمان کا طریقہ موجود ہے اب یہ چیزیں آپ جہی پوچھے جائیں گی بھائی سے آپ سے جو سوال ہوگا محمد رسول اللہ کا اگر موجود ہے اگر نہیں ہے تو پوری دنیا بھی کرنے والی کو اللہ کے پاس رکھنے کی اللہ کے پاس شکریہ خاصی نہیں تو لہذا ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو اس بات کی بھی اطلاع ہے اور ایسے مسلمان میں جانتے ہیں کہ اسلام صرف ایک نام دین نہیں ہے ایک نام نہیں بلکہ اسلام ایک جی پورا جسٹ آف لائف ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نبی کے ذریعے سے ہر چھوٹی چھوٹی بات بھی اللہ نے بتلائی ہر بڑی سے بڑی بات بھی بتلائی اور اس نبی کی جامعیت اور اس نبی کا کمال یہ کہ اللہ نے آپ کو وہ کمال تھا کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کی زندگی کے اندر ہر قسم کے پہلو اللہ نے جمع فرما دی ہر ایک کے لیے آپ کو اللہ نے بتنا بنا دی ہے خبر رسول اللہ عصبت اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام السلام کی زندگی کے اندر آپ نے اللہ نے نہیں فرمایا اس معاملے میں اس گوشے میں نمونا اس میں نم ہونا اس آف لائف کے اندر نہیں اللہ نے بہترین نمونا اس میں ہر معاملے چاہے جن کا معاملہ ہو یا کا معاملہ تنہائی کی زندگی ہو یا سوشل لائف ہو چاہے وہ بڑے سے بڑا کام ہو چھوٹے چھوٹا کام چاہے وہ حکومت والا معاملہ ہو چاہے مجھے ملازمت والا مسئلہ ہو یا تجارت والا مسئلہ ہو جس مسئلے کے اندر بھی جس معاملے کے اندر بھی جس وقت کے لحاظ سے بھی آپ محمد رسول اللہ زندگی میں تراش کریں کہ آپ کو اس معاملے میں گائڈنس چاہیے اللہ زندگی میں آپ کو گائڈنس ملے گی یہ آپ کا کم جو اللہ نے ہے کسی اور نبی کسی اور وجہ سے محمد رسول اللہ کی زندگی کو اللہ نے تیامت تک جتنے افراد آنے والے लोग आने वाले चाहे मद हो चाहे औरत हो चाहे बच्चा हो चाहे बोला हो चाहे बादशाह हो चाहे फीर हो चाहे कोई भी होगी मनाती आपकी जिंदगी को जिस हर इंसान के लिए अल्लाह ने मना शर्त क्या है हम का राशि शर्त क्या है हम प्रेम से करते शर्त क्या है कि हम आगे बढ़कर نبی کی تم پیروی کرو گے اس کی اطاعت کرو گے اس کی ممبر برداری کرو گے تم ہدایت جاب کروے ہدایت دنیا کی تمام کتابیں پڑھ لو دنیا کے ہر, ہر, ہر عالم اور ہر سائنسدان کی بات تو مان لو لیکن اب نبی کی بات تو نہیں مانو گے تو ممکن ہے پوری دنیا کا احتیاط کر دو لیکن ہدایت سے خالی ہو چاہیے اور جو انسان ہدایت سے خالی ہو جائے اللہ کی جنت کر کے نہیں بچ سکتا اللہ کی جنت بچنے کے ہدایتم اسلام जिसके अंदर हर मामले को पेश किया गया हर चीज बदलाई गई हर एक की तरफ आपको गाइडेंस दिया गया जबकि उन्हीं ने सलमान फारसी वाल से बतौर मजाक मजा मजाक कहा है कि तुम्हारा दीन भी कैसा दीन है मर नदी में कैसा नबी है, है। टॉयलट में जाना इसको भी बदलाता है ये भी कोई दिन है ये भी कोई नबी है कि नबी का यह नाम है टॉयलेंट कैसे कब है سلمان سربان جائے گی اللہ کے دشمن کیا یہ نبی جو نبی یہ رسول جو رسول ہے جس کے ذریعے سے اللہ ہمارا ہم نے ہدایت کی ہدایت کے ہر معاملے سے سکھاتے ہیں یہاں دیکھ کے ہم چنتا کیسے کریں کا طریقہ اللہ نے بدلاش کیا تھا کہ آپ باہر نکلتے ہوئے سیدھا پتم رکھے اندر جاتے ہوئے اندر, جا اندر رکھے نبی کے طریقے نبی کی قیدی کرتے ہوئے جائیں اپنے سہر میں جو گندا کا کام ہے یا کا کام ہے یا اپنے کا کام ہے دنیا کا کام خالص ہونے کے باوجود اب یہاں تک توارت میں عقیدے میں لوگ اسلام کی غلطی کرتے تھے کئی لوگ تلاش کرتے ہیں بھائی عبادت میں کیا سنت کیا رت میں سنت کیا کیا یہاں تک بہت سارے لیکن جس معاملے میں چھوڑ جہاں پر انسان ان باتوں کا خیال نہیں کرتا ان سی باتیں وہ ہے معاملات وہ ہے تجارتی وہ ہے بہت سارے دیندار جو اپنا دیندار کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے اسلام کے پابند سمجھتے ہیں جو ماشاءاللہ بڑی اتنی رکھے ہوئے ہیں جو ماشاء نمازوں کے پابند ہیں عقیدہ سکی ہے لیکن جب معاملات کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وہاں دین اردو تک لگتا بہت ساری جماعتیں تو عبادات کے لحاظ سے بڑی اچھی جماعت نماز کتاب ہے نجیب کتاب ہے ماشاء ماشاءاللہ ایسی کہ دیکھ کر جو ہے تقوی کا اعلیٰ درجہ آپ نظر آتا لیکن جب معاملات مزہ آتا ہے جب لین دین کا باب آتا ہے جب تجارت کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر ایسی فوٹے بازیاں ایسی قیامتیں ایسے حرام کاریاں ایسے حرام طریقے اللہ اللہ خیتانے بنا ہوتا ہے بجے, بجے یہ ان معاملات نے دن نہیں سمجھ ان کے پاس دین سے مسجد تک عبادتوں تک تک رہا مسئلہ ابھی دنیا داری ہے وہ دنیا داری میں جب ہم دین جیت گئے تو پھر گے یہاں بھی ہرا حرام ہرا حکام دیکھتے جائیں تو پھر ہوگا کیا دنیا کیسے دن چلے یہ بات یہ سب ابھی مجھ کی صحیح جب محمد مصر رسول ساتھ بنوایا کہ دار تاجر سچا تاجر سچا بزنس مین قیامت کے دن اللہ کو جو درجہ دیں گے جو مقام دیں گے یہ نور کے ممبروں پر ہوں نور کے ممبر لوگ پوچھیں گے کہ کیا یہ امریاں ہیں اس سے جواب دیں گے نہیں سی نے شا ہیں جواب میں دیکھا نہیں کاماندار سچے تاجر ہیں جو تجارتوں پر اللہ کے دین کے مطابق انہوں نے جو تجارتی اللہ کے دین کے مطابق انہوں نے معاملات کیے اور یہ وہ چیز دنیا کے اندر دنیا داری کے معاملات کرتے ہوئے بڑی ہی کٹن چیزیں بڑی ہی مشکل چیزیں جھوٹ نہ بولے جھوٹ نہ بولو گے تو تجارت کیسے بات ایسے لوگ کیسے آئیں گے اگر اچھی بات بتا دو گے آئیں بتا دو گے کہ بھائی اس کے اندر یہ فالٹ ہے اس چیز کے اندر یہ آئل ہے خریدے گا کاروبار کیسے چلے اور آج کا یہ دور جہاں پر قدم قدم پر جھوٹ ہے قدم قدم قدم قدم قدم قدم آج کی دنیا کے اندر, اس، اس اندر ٹیکنیک کہتے ہیں، ٹیکنک، جتنا بہتر انداز ہے جھوٹ بولو سامنے والے کو جتنے اچھے انداز سے الٹو بنا لو جہاں پر انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے سچی بات اختیار کرے معاملات میں سچائی اختیار کرے اور چاہے دنیا کا کچھ پسارا ہو جائے لیکن اپنے آخرت کو بنا لے یہ ہے وہ انسان حقیقت عقل مند ہے ورنہ یہ چھوٹنے والی دنیا سب اپنے اکاؤنٹ میں کھاتے میں لکھوا لیں تمام گنا کو اور مال چھوڑ کے چلا جائے اسی وجہ سے محمد فرمایا کہ انسان کہتے انسان ماری ماری انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال آپ پر مال پرائیں کیا ہے اس کا مال صرف تین چیز صرف تین چیزیں ہیں نمبر ایک وہ جو خالی آدمی ہے اس کا ہو گیا اپنے اوپر خرچ کر نمبر دو وہ جو پہن لیا اس کا ہو پہن لیا یہ دو چیزیں دنیا کے لیے جو اپنے کو اس سے خرچ کر دیا کھا کھانے میں پینے میں پہننے میں نمبر تین جو اس کا اپنا مال بھیج دیکھ میں اللہ کے حضور بھیج دیا خیرات اللہ کی بینک پہ ڈپازٹ کر دیا یہاں کی تو بینک یہاں کے ساموا جنگ سارجنک اللہ کی بینک پہ ڈپازٹ کر دیا آگے, آگے کی آگے کی زندگی وہ اس کا اس کو چھوڑ کر جتنا بھی مال اللہ سے کتنے مال کے ہیں جس مال کے لیے ہم وبن کرتے ہیں جس مال کے لیے ہم اللہ تعالی کے جہنت کو خرید رہے مال کس کے لیے ہیں اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے کچھ شہر ٹھیک صحیح لیکن بنتی ہے کہ اپنی بیوی اپنے بچوں کے شہروں کے لیے ہم مال اختیار کریں حرام ذریعہ اختیار کریں ان کی سپورٹ کے لیے ہم جہنم میں جائیں وہ جہنم جہاں پر ہمیشہ رکھنا وہ جہنم جس کی آنکھ کو ہم برداشت نہیں کرتے ونا دنیا کی آگ کے کچھ انسان ایک کرنے کے لیے برداشت کرتے ہیں جہاں آگ لگتی ہے جب انسان آتا ہے تو برداشت کر ستون پہاڑوں کے برابر برابر بڑے بڑے پتھروں کے شکل میں زبردست دوسروں کے ہاتھ اسی وجہ سے محمد جب انسان کرتا ہے पीछे तीन चीजों को छोड़ता अपने पीछे तीन चीजों को छोड़ता दो तो वो होती है जो जैसी ये मरे इससे मुंह फिर लेते रिश्ता कट कोई ताल्लुक नहीं अलग है इसकी चीज और ये वो है जो मरने के बाद साहबा ने पूछा क्या नहीं समझे ये कुछ चीज مایا ایک ہے اس کا مال یہ جو وہ ہے کہ آنکھ بند ہوئی ختم ہویا گیا بلکہ اتنے موقع پر یہ بات دیکھنے میں آئی آنکھ بند ہونے کی بات تو بھول کی بات ہے ابھی پر ابھی ابھی ہے ہوش میں ہے ابھی چاندنی کام میں بھی نہیں گیا ابھی بات چل رہی ہے ابھی سانس جاری ہے کھانا پینا بھی جاری ہے لیکن لوگوں نے دیکھ لیا کہ والا نہیں اس طرح اپنی سگی اولاد کو سگی بیوی کو پھیلتے ایک دوست اپنی کسی شکار کا واقعہ سمان ہے کی دونوں کتنی آپ فیل پہ شوہر نے بیوی سے کہا ڈونر میرا ایک بڑی سے میں کام سن سکتا لیکن بڈلی خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے بیوی سے کہا کہ تم اپنا زیور دے دو زیور بیچ کر ڈونر سے بھی بلی لے دیکھیے جتنا ہاتھ سوچ یہ دنیا کیسی ہے दुनिया के अंदर जिनके साथ दूसरा मोदी और गलती की बीबी ने कहा बात तो ठीक है आपकी लेकिन क्या गारंटी क्या चल सकेंगे पे मैं अपना जेबत बेच तू और आपको दे दू और वो टिक جائے یہ کون ہے جس کی سکی نہیں جس کی نہیں بھی جس کے لیے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ ناراض کر بھی کمائے نہ حلال دیکھا نہ ہرال دیکھا دنیا کے اندر ہی اللہ حل بدلا دیتے ہیں کہ ماں آم بدھ سے بری بدھنے کی باتوں کو یقینی بات اور دوسرے وہ تو رشتے دار آپ کے کام آتے ہیں کب تک خبر نہیں اس, اس سے آگے کی بات کوئی نہیں کرتا کوئی آگے نہیں سکتا اگر آپ کی خبر میں گی آگے جائے تو کچھ کام آ نہیں سکتا کتنی بھی محبت والا بیٹا کتنا ہو بیٹی کیوں نہ ہو ماں کتنا ہو باپ کتنا ہو مرنے کے بعد کوئی خبر میں آپ کے سامنے آنکھ میں ہونے دوسرے, یہ دوسرے کے اس کے رشتے دار دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھی جس کے उसने دیکھا دن دیکھا سکھ کی لیے اب یہ لوگ کہاں تک پہنچے کتنی چاہنے والے کیوں نہ ہو رہی چھوٹے کیسے ہوتا کرتا یہ رکھ کر کوئی فائدہ نہیں اللہ انتظام ایسا کتنا ہی محفوظ کیوں نہ آپ دنیا سے چلا گئے نکل گئے اب وہ اس کا جسم سے کوئی فائدہ نہیں اب اس سے بڑا سکنا اس کی دنیا سے دینا اسی وجہ سے آپ اپنے کسی رشتے دار کی وفات کی خبر دیتے ہیں کہ میرے خلاق میں انتقال ہو گیا بڑی ممکن بات ہو گئی اس کے بعد ہی ہمارے جما پھر اس کے بعد پہلا سوال کیا کب تسو کریں گے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کب تک رکھیں گے ابھی بات ہوئی دنیا کا نظام یہی ہے کہ جب تک روح آپ کی باقی ہے آپ کی دنیا کے اندر ویلو کا روح نکل گئی کوئی ویلو نہیں آپ کے آپ کے سگے آپ کو دبا کے چلے آتے یہ اور بات ہے کہ دن میں افسوس ہے سب ہے دنیا کی انجام اور تیسے تیسرا وہ جو آپ کے ساتھ خبر میں بھی کام آتا ہے, نے ہے, کہ ہے؟ اس کا اچھا ہو یا برا ہو اس کے ساتھ خبر بھی. اچھا ہے تو اس کے ساتھ والا معاملہ اس کے ساتھ جنت کے مزے اللہ نہیں اس کا بڑا امل اس کے لیے سب سے بڑا آداب کوئی آداب ہو بھی نہ ہو لیکن اس کا امل خود اس کے لیے آداب اتنا حوصناک اتنا میرے دوستو یہ معاملات کے اندر انسان دین کو نہیں دینا اللہ سے نہیں رکھنا سے نہیں کرنا اپنی کرتا اپنے آپ کو دیندار انسان کہتا ہے نماز کے حد تک عبادات کے حد تک حج روزے کے حد تک کمرے کے حد تک لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے لین دین کی بات آتی ہے وہاں کاروبار کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پر اور محمد رسول اللہ نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کی کی کی کیا صلی کی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تین فائلیں نکالے ہر ایک کی تین فائلیں پہلی فائل ہو اس کے ایمان اس کے عقیدے جس میں شرط نہ اللہ حال یہ دیکھیں گے اس فائل کے اندر شا اور جہاں اس اس قید شرپ مل گیا وہ بندہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا تھا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی کسی بخلو کو سجدے کرنے والا تھا ان کو بھی وہ قدرت والے سمجھتا تھا دینے والے, والے سمجھتا تھا اور جب ان کے آگے وہ عبادتوں کے مراسم ادا کرتا تھا سجدے ہیں وہ ہے ریاضیں ہیں منتیں مرادیں دعائیں دعائیاں امید کرنا خوف کھانا ناموں کے نکالنا یہ سب وہ چیزیں قربانیاں اللہ کے, کے لیے انسان اگر کرے تو اللہ کے ساتھ شک کرنے کے جہاں شفٹ مل جائے آگے کے دو فائدوں پر اللہ نظر نہیں کر حصہ کیونکہ جس کا جس کے پاس شروع ہوگا شو پر جس کی وفات ہوگی اللہ اس کو اللہ نے اپنی آیات میں اللہ نے وعدہ کر دیا کہ جو اللہ دا کے ساتھ شروع کرے گا اللہ تعالیٰ اسنت میں داخل کرے گا جنت میں داخل موا کو نام پھٹکانا چاہتا عقیدہ گئی کرنے والا ہے نہیں چی کیا مالو مر یہ شدکت ہوا کرے گی اللہ نے بچا لیا تھا اب آگے کی دو فائلیں آگے بھی دو فائلیں اب آگے کی دو پہلے کے اندر کیا ایک فائل کے اندر کچھ چیزیں ہیں بندے اور رب کے درمیان عبادات حرام و حرام والے مسائل ہیں کی پابند کیا بندے کو معاف کر دے چاہے تو پکڑے لیکن پہلی فائد کے اندر اللہ نہیں چاہیں کہ بندے کو معاف کریں ش جہاں تو ہو اللہ کا یہ بات آئے گی وہ بندہ جن بلکہ ایسے پہلے توبہ نہیں پہلی فائل نکمل ہے ٹھیک ہے صحیح سر ٹھیک ٹھاک شیر سے بچ گیا یہ شر سے توبہ کر گیا اور دوسری فائل کے معاملے میں اللہ کی بچ گیا اللہ چاہے تو ملا وہ ہے اس کا لیکن اب پہلی پہل ختم ہو گئی ٹھیک ہے دوسری پہلے اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ اب یہاں رہے. کی کی پر معاملہ ہے اللہ کی مشیت کر دی بندے کا آماز کتنے بھی کیوں نہ بڑھ جائے وہ اپنے عمل کے ذریعے آئے بندے کا آمال کتنے بھی مجھے لگے کیوں نہ ہو اس کے عمل کی وجہ سے جو رسندرا کہ کوئی انسان اپنے گھر کے مربوطے میں جنت نہیں چاہ جب تک اللہ اپنے رحمت کی چادر خاندان صحابہ نے پوچھا یا آپ, آپ کا منگل نہیں ڈاکٹر چھوڑا کسی نجنڈا میں بتائی کی راتوں رات کھڑے رات ہوتے تھے پیروں کے اندر برم آ جاتا وہ عائشہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اس کے تمام لاہوں معاف کر دیا آپ اتنی اتنی عبادتیں کرتے ہیں کہ پیروں کے اندر برم آ جانا ہے اللہ کے سونا تھوڑی کمی تو کرتی یہ آپ کی آپ نے فرمایا کہ بیٹی کیا میں شکردار بندہ بتاؤں اللہ نے اتنا کرم کیا ہے اتنا بڑا مرتبہ مجھے کیا ہے اتنا عبادت کرنے والے تنگ کے بارے میں بھی خود سے پوچھا گیا شعبہ رائے ہے پیسے کی بھی نہیں ہاں میں عمل کے بنوتے پر جنت میں نہیں پہنچوں گا جب تک کہ اللہ مجھ پر کرم نہ کرے مجھ پر کرم نہ کرے اللہ اب یہ احمد والا مسئلہ عیدا مسئلہ ہے جس کے اندر اللہ جس کا عقیدہ سہی ہو انشاءاللہ انشاءاللہ ان اعمال کے مسئلے میں ہوتا ہے لیکن ابھی دو فائلیں ہو گئی تو بندہ جن کے پہنچ جائے ہاں نہیں یہ دو تو فائلیں جب پہنچائے تو محنت کرنا ہے لیکن مسئلہ تیسری فائل کا یہ تیسری فائل وہ فائل ہے کہ آپ لال رکھ ہیں گے یہ تیسری فائل وہ فائل ہے دیمان ساری سے یہ تیسری فائل وہ ہے جو بندے اور بندوں کے درمیان یہ معاملات والی فائدہ یہ حقوق الحباب والی ہے جو بندوں کے درمیان میں جو معاملات تھے جو لین تھے جو تجارتی تھیں جو مسائل تھے اللہ نے پاس کر دی چلو حساب اللہ نے سرمائی آسان حساب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ذرا صرف آپ کا آمان دام دیکھ کر آپ کو پاس کرا دیا آپ سے صرف چند سوالات اس کے چھوڑ دیں اللہ کے سو شانے نہیں آئشہ اللہ اگر پوچھے بندو کی ش اللہ کا تباد کرنا اگر شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے نیاد آ جائے بندے نے کما ہات کہاں عبادت دیما ہاتھ کو اس کی بات کہاں مانی اس کے نام تو کچھ کٹا اور کریں بہنوں کا بال کھائیے باپ پرابٹی چھوڑ کر گئے ارے تمہارے تو شادی کتنے بھائی ہیں جو بڑے ہڑپ کرا لیا یہ سب میرا اب چونکہ باپ کے پاس تھے دیکھتے ہڑیا ختم ہو گئے چلے اب جا کے وہاں لیکن دنیا میں خود بھی آب یہ انہوں نے ایک یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے بڑی چالاکی کی ہم نے بڑی چالاکی کی ہم نے سب کا آیا جس نے اپنے کسی بھائی کی اپنے کسی مومن بھائی کی ایک بارش نکیل بھی اگر قبضہ کر دی اپنے حصے میں کر دی قبل کر دیا کرنی اپنے حصے میں ڈال دیا ایک بارش قیامت کے دن دن کا ہٹارا اس زمین کا تو پہنائیں گے اس کے گلے میں اس زمین کا بہت پہلے کیا تھا تو میرے دوستوں یہ معاملہ پیسے دنیا کہہ بڑی پیٹ کی بڑی ہری ہری ہری ہری پیچھے اب جب خبر کی پہلے پڑتی ہے وہاں پر جگہ پر انسانات کے سامنے رو دیں گے تو بندے پہنچیں گے اپنے اپنے حقوق کو لینے کے لیے تو یاد لا یہ معاملات ایسے ہیں کہ بندوں کے حقوق موجود ہیں ان کے ساتھ کیا ہیں اور فیصلہ کیسے ہو کر جتنا کرتے جاؤ اب پیمنٹ دیکھیا دوسری موجود ہے اس میں سے معاملات کی وجہ سے جلدی چلی جائیں گے جانتے ہو میری امت کا مفس کون جانتے ہو میری امت کا مفس کون ہے پاپا کہتے ہیں بڑا آتا رات دیوالیا ہو گیا ہزارا ہو گیا سال پہلے جو بڑے بڑے شیئر ہولڈر تھے کروڑوں کی انہوں نے اپنی رقم لگا رکھی رات, رات کے شیئر بک کریں گے کئیوں ہٹ فیل ہو گئے یہاں کی بات کرتا معلوما مال ختم ہو گیا پورے شیر ڈوب گئے گئے خبر سے مال ختم ہو گیا تو یہ ہے یہ ہے مفلس تو صحابہ نے کہا سب وہ ہم جانتے ہیں جیسی بات مال بڑے واقعات اور پھر اچانک تقریباً ہاں اللہ کے سمشا میں ہاں لیکن میری امت کا دوسرا یہ ریاضوں یہ میری امت کا مسلسل نیگیوں کا جہامہ پہاڑ کے برابر نیکیا بہت بڑا اس کا نام جبر جہام تہاما کے پہاڑ کے برابر نیکیا پوچھے گا ہر قسم کے نیکیاں نیکیاں حج ہے عمرے ہاں پرانے گرین کی تلاوتیں ہیں سب کچھ ہے نمازیں گے ذرا محفوظ رکھے ایسے دیوالی اللہ دوسری بات مکمل ہے پتا نہیں پتا پہلی پہ شرمئی شرکت ہوتا ہوتی دوسری پہنچتی دوسری بات ہے جی پہ گا لوگوں کی دھوکا کیا ظلم کھانے جب والے جبکہ کھانے کا کوئی آتی جب بھی کھاتے ظلمن دیتے کہ آپ مجر البا جس کا معاملہ ہے اب اللہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو بھی ہاتھ بن گیا سابت ہو گیا کہ ایسی بھی نہیں کہ دلی ہو नजर ना आए बिल्कुल आएगी हर चीज सेकेंडों के बाद कोई कर सकता अब हर एक आ जाएगी नेकिया हज हो जाएगी शादी हो जाएगी कहेंगे याद अब तो नैकिया لوگ کے باقی اس پر خلاف جو ایک کرنے ابھی باتیں گے کا لوگرم ہوا اب کیا, کیا اللہ فرمائن دوسروں کے اوپر جو گناہ ہے جتنا استجرم کیا اتنا اتنا استدم پڑا اب دوسروں کے گنا اب ایک کرنسی چاہی جی آتا تو جب اسپتال نہیں پہاڑا بندیا پہا کیا نہیں کیا, کیا ہی گناہ ہے فرمائے گی جب گنا ہی گناہ ہے ابھی ترازو کے توڑے گئے چونکہ وہاں پر دور, دور تک نام شاؤں کے بوجھ سے لاپرواہیں گے اس کا تکانہ تو تو ملتو ملتو ملتو جس کے پاس بار چیزیں لیکن لوگوں کی لوگوں کے ساتھ کن مسیاد ہوتا ہی یہ وہ چیزیں تھیں اس کی وجہ سے لوگوں کی نام میں سب نے میرے دوستیز کو بیان کرنے کی کہ اس معاملات مامل کی اہمیت ہماری زندگی کے اندر آئے گی میں عبادات کے کم نہیں کرنا رہا نہیں رکھنی فرائض عبادت ضروری لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمارے ذہن سے آئے گئے بہت سارے اخبار سے ہم نے بڑی کوتایاں اور نمازوں کے حد تک اور حد تک لیکن دینداری نہیں سمجھتے دینداری ہم نہیں دیکھتے دن دین کے مسائل اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو ہماری عبادتیں ہونے کے باوجود بھی کہیں ہمیں جنم میں لانے چاہیں تو لہٰذا اس اعتبار سے آج کا یہ جو درس جو موضوع تھا ہمارا وہ ایک ہماری ہتیاں معاملات کے اندر اب معاملات ایک بات جو ہمارے لیچی کہ عبادات کے اندر اور معاملات کے اندر ان دونوں کے درمیان میں بڑا فرق پر اس بات سے کہ عقیدہ ہو یا عبادت نہیں جن کا پچھلے دو دس میں دس ہو چکا ہے ان دونوں چیزوں کے اندر ہمیں وہی کرنا ہے جس کا سب ہو کرنے کا پڑھیں گے پڑھیں گے اسی وقت میں پڑھیں گے جس پر اس سو ہاں اسی طریقے سے مرتبہ کریں گے تین تین مرتبہ کیا اب آپ کہیں تین مرتبہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ کیا کہا جائے اللہ وہ تو صحیح نہیں ہو کوئی کہہ رہا ہا خاری اس اور جس میں وزن کیا کوئی اور آگے اب جہاں سے ہوا دیکھتے ہا بھی جا کرتے ہیں یہ اکل پرست یہ عم بنانا ریشن شوق ہے کیونکہ حفاظت جتنی ہیں حالت کے مسائل جتنے بھی ہیں توقیقی ہیں توقیقی کا مطلب کیا ہوگا آپ کیا کرنے چلیں اللہ اس کے رسوم نے جیسے بتایا جس طرح بتایا جس حالت نے بتایا جس نے بتایا جس ایشیا سے بتایا اس میں زیادہ نہیں کیا اس میں زیادہ تھی آپ کو بچانے لے جاتا اس میں زیادہ تھی آپ کو بچان میں لے تو عبادات جتنے بھی ہیں وہ سب تو کا مطلب آپ کو وہی کرنا ہے جس کا ثبوت ہو ثبوت نہ ہو اور آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو دے ہم مثال کے طور پر شب براج کی نمازیں شب براج کی نمازیں جو پڑھتے ہیں نمازی تو اب پڑھنا مسئلہ کیا ہے آپ کے مر گئے قرآن خانیاں یہ سارے سوال دسواں بیسواں میں آدش کیا ہے کیا کرتے ہیں پران کرتے ہیں گاڑی کراتے ہیں یہ تو کرتے ہیں ابھی جو آپ کر رہے ہیں سواب کے لیے سے کریں یادہ کے لیے سے. سواب کے لیے سے. سواب کے لیے جو کام آپ کر رہے ہیں عبادت کے اندر داخل ہو گیا اب عبادت کے اندر جو چیز داخل ہو گئی اس کے لیے سبوک چاہیے کہ رسول اللہ پڑی کوئی ثبوت ہے شب سے آپ نے پڑھی ہے کوئی سب کوابت نہیں؟, نہیں ہے وہ عبادت اگر کرتے ہیں تو یہ وہ عبادت ہے جو آپ اپنی زیادت کی نہیں ہے پڑھی یہ تو عبادت کے لیے کوئی بھی عبادت آپ ابو کے لیے اللہ تعالی کی رضامندی کے لیے جواب کے لیے آپ کر رہے ہیں تو ہمیں سبو چاہیے عبادت برخلاف معاملات کی عبادتوں کو چھوڑ کر مقیلے کے مسائل کو چھوڑ کر باقی جو معاملات ہیں بندوں اور بندوں کے درمیان جو مسائل ہیں ان مسائل کے اندر کسی بھی کام کے کرنے کے لیے کرنے کے لیے کی ضرورت نہیں رکنے کے لیے فرق کو سہن کرے یہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے مثالی طور پر بس لوگ کیا ہر معاملے میں اس طرح کے منی سدا کے پہنے کیا سدا کے سر پہنے کیا مہن بندے بتا بھولے کیا اس طرح کی اب اس طرح کی چیز پہننا پیتا تھا اس طرح کا شرٹ پہننا پیتا تھے اس طرح کی پہنا پی یہ وڈوں میں جو بیچارے بھی بنی سکتے بتائی سکتے میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں معاملات میں اور عبادات میں فرق ہے عبادات وہ ہیں جو ہیں عبادت کوئی بھی کرنا ہے کو اللہ کیوں؟ عبادات وہ ہیں جو رب کو راضی کرنے کا طریقہ سمجھ سکتے جب تک رب نہ بدلائے اور رب آپ کو نہیں بدلاس کو بدلائے گا نبی کو تو نبی طریقے اور, اور زمانے میں جس سے اللہ تک اللہ عبادت سے اللہ راضی ہوا اللہ اسی عبادت سے راضی نئی عبادت سے نہیں وہ چھوٹی سینچریز वो जो है, उस समाने की है, की है समाने कुछ की और आज तो, वाली है ना उसके अंदर कोई एडवांस नहीं बात लेकिन मामला है हर दौर में نئے نئے انٹینشن ہیں ہر دور کے اندر نئی چیزیں ہیں ہر دور کے اندر جو نئی نئی باتیں ہیں کچھ حالات کے دکھا سکے نئے نئے نام ہیں اس میں شریعت نے کہا کہ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے بنا دی. جو اللہ نے سلام کہا جو اللہ نے اپنا جانے کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ جائز نہیں ہے سود جائز نہیں ہے حرام ہی خیامت تک کے لیے اب اس کے اندر کوئی چینج اس کے اندر کوئی چینج ہونے والے نہیں زمانہ کتنا ہی ہو لوگ چاندے اور لوگ چاند میں پہنچ گئے کسی اور ہیں پہنچ جائیں زمین کی چھوڑ کر سب گئی اور بھی چلے جائیں کچھ بھی ہو جائے لیکن جن چیزوں کو حرام فرمایا کہتے چلے ایسا رکنا ہے آج منگل میں جمعے کا دن اچھا دن یہ اب تک کی بات نہیں ہے جو چیز منع کر دی گئی جیسے آپ کو ایک ہوا اچھا یہاں پتا نہیں تو معاملات کے اندر آپ کو آزادی دی گئی کہ آپ چوٹ چاہیں کریں سب حرام ہے ہر چیز حرام ہر چیز جانے سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ اس کے سو نے کہا کہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے یہ حلال نہیں ہے اور ایسی باتیں ان سکتی کم اس لیے کہ حالات رکھنے کی جو لوگ اب اللہ تعالیٰ کیا کیا فرمائے رو آپ حلال ہے میں کوئی حالات اسی وجہ سے اس کے اندر ہو دیے گئے باقی جن چیزوں سے خاموش کی اختیار کرنی گئی نہیں کہا گیا معاملات نہیں سمجھ رہے بلت والے مسائل نہیں, ہے. نہیں? اس لئے کہ جن سے اصلاح حلال ہے. جو چیزیں معاملات کے اندر جو چیزیں حرام بدلا دی گئی جن کو گناہ بدلا دیا گیا جن کو حلال نہیں ہے یہ بدلا دیا گیا جس کے کرنے والا جہنمی ہے یہ بدلا دیا گیا ان چیزوں کے مالک ان چیزوں کو جان ان چیزوں کو جان امن پہنچا تھا یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اپنے ہمارے بہت سارے مزاج سے یہ چیزیں مکروب ہے کسی کا بھی کبھی آپ نے پوچھا بھی دلی کیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار حالات بھی حالات پرانے کریم کے واضح آئے جو بندہ آیا کروا دی سمندر کی اچھی خلا ہے تو پھر وہاں پنپت کے لیے دلیل چاہیے چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل کیا بات اور یہ بہت بڑا جو اللہ نے کا دیا؟ آپ اس کو اپنے مزاج سے اشتہار بھی اشتہار کو چلام جب بہت ازبا جو ہوتا حلام کے کہنے پر شہد کو اپنے بڑا حرام رہتی اور اس کو اللہ کو امت کے لیے حرام نہیں کہا اپنے اس کے بعد میں شہد نہیں اللہ کو بات پسند کیا اللہ کو بات پسند کیا اور اللہ بہت ساری چیزوں کو یہ فرانےگا نہیں وہ سات گیارہ مکر جوڑتے جاؤ ابھی میں نے کہاں سے آپ کے ابھی مکرو مکرو کا مطلب کیا مکڑوں کا مطلب ہے کہ اس کو ناپسند کیا گیا اس سے کراہل کی گئی مطلب حمت کے شریعت نے مغرب کا خراب کیا گیا اس کا مطلب کیا ہوا جو شریعت کے نام بنا ہے شریعت کس ہے نہ نا میرے نام نہ نا میرے... نا میرے والد نام کے مطلوب مطلوب اللہ کے نام والد اس لیے اللہ مغرو کا مطلب وہ چیز اللہ کے رسول نے کیا اللہ اس کے رسول نے جس چیز کو ناپسند کیا کہاں چلایا نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے اس کی تو میرے اللہ کے کا نظام ہے نہیں کہنے بڑی بات لیکن اگر آپ اندر اتر, اتر کر دیکھیں یہ بہت, بہت بڑی بات اللہ نے تمہارے زمانے جیسے چاہے بول رہے جیسے چاہے تمہارے زمانوں سے نکل جائے تو یہ حل ہے یہ حلام ہے ہاں خبردار یہ وہ باتیں جو اللہ پر جھوٹ بانے والی بات اللہ پر جھوٹ نتیم پر جھوٹ یڈا کر اس پر چھوٹ میں سوچوں معاملات کے اعتبار سے اچت ہر چیز معاملات میں جو داخل ہے وہ ہے جب تک کوئی سب حرام بنے کا اصل کے اعتبار سے پلیز نہیں بل خلاف عبادات کے عبادتوں کے اندر آپ جو چاہیں گے جیسے جیسے جیسے ضوابط ہیں اس کی جو باتیں سے ثابت ہیں جو طور طریقہ ثابت ہے اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہوگا اسی ان کرنا ہوگا بڑے اللہ کے خاطر ایک روزہ رکھے گا, اندام تعالیٰ کو ستر سال کی سمجھ گا. بڑی فزد. ابھی کافی کہ کرتا ہوں یہ روزہ جو بڑی ہی فضیلت والا مل ہے ہر دن روزہ بغیر نام جائے سمودار مثال سال روزہ رکھا جاؤں اب دلیل, دلیل کیا سما کرتے تھے مطلب بغیر خائف ایسے روزے پر روزہ آج آپ نے سریک شام میں کیا کرنا چاہیے نا نہیں کرنا دوسرے تحریر ہونا چاہیے نا نہیں روزے کے لیے مسلسل مسلسل کھائیں گے ہم ادھر مسلسل بغیر کھائے گی آپ روزے کو دیکھا سل آپ اس طرح روزے ہیں ہمیں بھی کیا اللہ یا رسول اللہ ہم بھی رکھنا چاہیں گے آپ ہی نہیں تم ایک کام نہ کرو سو مدرا لیے جائیں سی بچ رہی بچے They can't do that. حرام تجارت اور عنوان سے انہوں نے مسجد میں پورا مستقل کر دیا جبکہ دیکھا اس میں تجارتی کو حرام ہے اس کو بھی اگر آپ ممکن ہو تو ایک مرتبہ اس کو سن لیں تاکہ بات جو ہے آپ کے صحت میں واضح ہو جائے کہ تجارتی کوسی کون سی حرام ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ کے دس میں انشاءاللہ کچھ باتوں میں بیان کروں گا جو معاملات کے سلسلے میں تجارت ہو غیر تجارتوں ہو کو چیزیں جو ہے کونسی کوسی شریعت حرام ہیں ہمارے معاشرے کے اندر رہیں کیونکہ یہاں مسئلہ جو ہمارا جو ہے معاشرے کی جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح تو کون سی کون سی ہمارے پاس جو حرام نہیں سمجھ جاتی ہیں لیکن جو شریعت حرام ہیں ان سے چیزوں انشاءاللہ بیان کریں گے ان کے جس میں ان ان کی وضاحتیں ہوں گی اور جو تجاس سلسلے میں خاص طور پر جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں حرام تجاوان سے ہمارا موجود ہے نیٹ میں موجود ہے اسلامی ٹیکس ان شاء اللہ پوچھنا چاہیں فرمنا فرمنا کے ساتھ اور جن کے اوقات کے تحت ان شاء اللہ آپ کو جو ہماری جو آپ کے جانکاری جواب دے دیں اگر نہیں معلوم ہے تو کسی اور اللہ تعالیٰ سے فضا فرمائے ان کی سمجھ اللہ ہمیں عطا فرمائے دن پر چلنے کی سعادت اللہ کی نصیح فرمائے اور جو کچھ نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی اور اس کے ذریعے سے اللہ کی حکمتیں حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو سعدت اور بھی ادا فرمائے اور جس طرح اس مبارک موقع پرنا ہے سب کو جمع فرمایا ہے اللہ کا اس سے فکر انداز سے دوست نے ہم سب کو ہماری بیویوں کے ساتھ ہمارے دوست احباب کے ساتھ اور میں نے ہمارے کے ساتھ اللہ کو جمع فرمائے اور رنان دیکھ تو بیان ہے وہی اگلا اگست ہوگا مارچ کا نہیں ہوگا اپریل کو ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ چوبیس اپریل کو اگلے مہینے میں لوکیشن جا رہا ہوں ان شاء اگلا اگست مارچ کا ہوگا وہ نہیں ہوگا اس سے ممکن اس سے پہلے چودہ مارچ کو سرحیہ کی جایا ہے اس کے تحت سے ایک پروگرام ہونے والا ہے اس میں میرا پروگرام میں چودہ مارچ کو مانا جگہ سے جو ہو رہا ہے وہ مارچ میں نہیں ہوگا اپریل کے ان شاء اللہ جما ہوں گے جس میں یہ بڑھائیں گے معاملات جو تمام جو معاملات ہیں ہمارے مارچ میں رہے ہیں ان کے شامل اور دوسرا یہ ہے کہ سلطانہ جمعے کے دن ہمارے جمع سے اردو دان حضرات کے لیے کل ایک خصوصی ہم ایک کورس رکھ رہے ہیں اور وہ کورس ہے معیت کی تجہر و تقسیم کیسے کی جائے یہ پریکٹیکلی آپ کو ایک کورس کے اعتبار سے ہمارے پہنچ رہے ہیں تو ان شاء اللہ دو حضرات بھی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ٹریننگ لینا چاہتے ہیں وہ کل سلطانہ کے جاڑیا کی طرف سے جو مدرسے میں جو پوسٹ ہو رہا ہے جو چل رہے ہیں ذمے والے تو وہاں پر جمعہ آپ پہنچ کر فائدہ کر سکتے ہیں آپ کو ہر جگہ نہیں اور ہمارے گھروں کے دل نہیں سکھایا جاتا اور اس پہ کوئی چیز نہیں ہے آپ آپ صرف جانکاری کے لیے آپ ہو کر اس سے استفادہ کر سکتے ہیں تو کل ان شاء اللہ بعد آپ کو اور یہاں گیارہ بجے آپ کو گاڑی میں مل جاتی ہے یہاں سے سے بسیں آپ کو دے جاتی ہیں جو ہر جمع میں کورس کے لیے آتے ہیں پتا ہے جو نہیں آنا چاہتے ہیں وہ اپنی گاڑی سے آئیں اور میں کال کر رہے ہیں آپ کو گائڈ کر کے وہاں پہنچنا ہے یا اگر آپ بس کے ذریعے سے چاہتے ہیں تو یہ بسیں آپ کو یہاں جو ڈسپیٹ سے آپ کو گیارہ بجے سے پہلے پہلے آپ کو ملیں گی آپ سکتے ہیں سکھاند بھیہ سکھا بھی تو ہم شدت گرد کارس